الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى النبي ابدا وعلى اله وصحبه الذين اوفوا عهدا الذين هم خلاصه العرب الاربى وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کان میتا فاہیئناہ و جعلنا له نورا یمشی بی فی الناس کمم مسلو فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زید للکافرین ما کانو قال على النَّبيِي صَللىى الله عليه وَسم اللهمَّ إدي أَوزُ بِك منِن إِلْمِن لا يَنف صَدَقَ الله لاظيم وَسَّدقَ رَرسُولهُ النَّبيِي الأُُّ الكري وَنَهْنُ على ظالكلَ إ الشَّاهذين وَ الحمد للہ رب المین آٹھواں پارہ سورہ انعام کی کہتے کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اومن کا نمتن فاہ نہ ہو کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا وجہ اللہ لہو نوریں یمشی بھی فناس اور پھر ہم نے اس کو نور بھی دے دیا جو نور وہ لے کر لوگوں میں چلتا ہے کمم مسل ہوں فضعلومات کیا یہ نور والا شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے جو مختلف طرح کی تاریکیوں میں ہے اندھیروں میں ہے لئی سب خار منہ اور ان اندھیروں میں ہی پڑا ہوا ہے اس سے نکلنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا كزال كا ذی نہ لل كافری یا ایسی ہی فار کے سامنے ان کے عمال بد مزین ہو کے پیش ہو جاتے ہیں اور وہ اسی پر پھر خوش رہتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعیہ جملہ تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دے جو علم نافع نہ ہو علم نافع جو ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ضامن بنتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی جس علم پر عمل نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے اور جس علم پر عمل ہو وہ علم نافع ہے تو اے اللہ ایسے علم سے بچا دے جس علم سے فائدہ نہ ہو تو آج کی گزارشات میں حضرت مولانا شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے حالات زندگی اور ان کے ملفوظات چند بیان کرنے کی ترتیب ہے یہ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی یہ وہ بزرگ ہیں جو لاہور کے اندر مدفون ہیں تو قرآن مجید کی یہ عید جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں دو بندوں کا ذکر ہے ایک وہ جو اندھیروں میں ہے اور ایک وہ جس کو اللہ نے روشنی عطا کی ہے فرمایا اومن کان معیتن فعی ہو وجالنا لہو نورا ایک وہ شخص ہے جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا پھر اس کو روشنی بھی دے دی وہ روشنی لے کے لوگوں میں چلتا ہے جب انسان ایمان کے اوپر نہیں ہے تو مردہ ہے جی جب ایمان نصیب ہو گیا تو اس کو زندگی مل گئی یہ مطلب ہے اوامن کا نیتن جو مردہ تھا ف آحی ہو ہم نے اس کو زندگی دے دی یعنی ایمان کی دولت عطا کر دی تو وہ زندہ ہو گیا وجا اللہ لہو نور یمشی بھی فناس اور پھر ایمان کی روشنی لے کے لوگوں میں چلتا ہے ایمان روشنی کا نام ہے اور روشنی ایسی چیز ہے دوستو کہ تھوڑی سی بھی ہو تو نظر آتی ہے اندھیرے پہ غالب ہوتی ہے بہت سخت اندھیرا ہو تو دو تین بارڈ کبھی آپ بلف جلا لیں چلو ذرا سی موم بتی جلا تب بھی نظر آئے گی کہ وہ وہاں روشنی ہے پوری تاریکی ہے ذرا سی کہیں روشنی آہ آہ کر دی جائے تو محسوس ہوتی ہے کہ وہ روشنی ہے روشنی غالب ہے کیونکہ تاریکی جو ہے اس کا جب اوسط نکالا جائے تو بہت زیادہ ہے روشنی تھوڑی سی تھی وہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی جو فیصد ہے وہ اندھیرے کا غالب ہے ظلمات زیادہ ہیں روشنی تھوڑی سی ہے لیکن پھر بھی نظر آتی ہے اور اگر وہ ایمان تھوڑا سا بھی نہ ہو تو پھر نظر نہیں آئے گا افامن کان اوامن کان تنہا ہو وجہ اللہ نور یمشی بگی فناس وہ مردہ تھا جس کو ایمان نہیں نصیب ہوا ہم نے ایمان دے دیا وہ زندہ ہو گیا <تصفح> پھر اس کے پاس ایمان کی روشنی ہے وہ لے کے چلتا ہے وہ اکیلا بھی ہے ایک بھی ہے تب بھی اس کی ایمانی روشنی محسوس ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کو بتائیے بات پوری جگہ میں تاریکی ہو تھوڑی سی موم چھوٹی سی چلا دیں نظر آئے گی پورا علاقہ کفر ظلم شرک بدت میں بھرا ہوا ہی مختلف تاریکیاں ہیں ایمان والا ایک ہے ایک ایک اگر اس کا ایمان ہے نظر آئے گا وہ روشنی ہوتی ہے ایمان نظر آتا ہے ایک بندہ بھی ہو ایمان والا تو وہ بھی چپ نہیں کہ رہ سکتا توحید کی بات لوگوں کو بتائے گا دیکھو انبراہیما کا نا متن کان اللہ حنیفہ ایک تھے ابراہیم علیہ السلام توحید کی بات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تھے جب تبلیغ شروع ہوئی پھر آہستہ آہستہ بات بنتی گئی روشنی جو ہے ایمانی روشنی دوستو یہ خود کو بھی فائدہ دیتی ہے جب دیکھو نا اندھیرے میں اگر ہمارے پاس تھوڑی سی روشنی ہے تو فائدہ دے گی نا اس کے ذریعے سے انسان نشیب و فراز کو دیکھ سکتا ہے گرنے سے بچ جائے گا گرنے سے بچ جائے گا اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی نا اس کے پاس وہ گرنے سے بچ جائے گا اچھا ایک تو یہ فائدہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روشنی والا بندہ ہے نا اس کے ساتھ جو سیڈوں میں ایک دو اور بھی چل رہے ہیں تو اس کا ارادہ تو اپنے لیے روشنی کرنے کا تھا لیکن سیڈوں والے بھی اس کی روشنی سے فائدہ رہیں گے یہ ہے ایمانی روشنی ایمان والے کو جب روشنی نصیب ہوتی ہے نا جالنا لہو نورشی یہ روشنی لے کے چلتا ہے لوگوں میں لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے یہی روشنی ہے پیغمبرانہ کہ وہ یہی نور ہے پیغمبرانہ جو اللہ پاک فرماتے نا ہم نے اپنے نبی کو روشنی کا مینار بنا کے بھیجا سراجر بنا کے بھیجا تو دیکھو ایک ایمان والا ہے نا کمزور اس کی موم چھوٹی ہے اس سے دو تین بندوں کو فائدہ ہوگا یا اس کو خود ہوگا ایک بندہ ایمان والا تھوڑا کبھی ہے اس کا ایمان مضبوط ہے یعنی زیادہ ایمان ہے تو اس کی روشنی زیادہ ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو سب سے اونچی اور زیادہ روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے فرمایا ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا سورج بنا کے بھیجا کہ سورج جب طلوع ہو جائے تو کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع ہو گئے تو ظلم و ستم کا اندھیرا ختم قتلوں کے تال کا ختم بے انصافی کا ختم سب روشنی روشنی ہو گئی اب وہ چمگا ہے جو روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے نا جی سورج تو نکل چکا ہے ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی اب آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے ابو جال بنا رہے تو اس کو تو پھر روشنی فائدہ نہیں تھی جی روشنی ایمانی نور کفر پر غالب ہو کے رہتا ہے بھلے ایک ہو جیسے پوری دنیا تاریکی سے بھری ہوئی ہے چھوٹی سی روشنی ہو تو نظر آتی ہے اسی طرح نور ایمان کفر پر غالب رہتا ہے ایک ایک ایک بندہ ہو ایمان والا پورا کفروں سے ڈرتا رہتا ہے پورا کفر ایک ایمان والے سے کیا ڈر ہے بھائی تمہارے پاس تو میزائل ہیں جہاز ہیں بھی باون ہے فلان ہے ایک ایمان والے سے ڈرتے ہو یہ اونچی چیز ہے ایمان اونچی وجال لال لہو نوری فنس اچھا ایک تو نور ایمان کفر پر غالب رہتا ہے ایک بات دوسری بات روشنی والے کو خود فائدہ تیسری بات اس روشنی والے کے ذریعے سے سیڈ والوں کو فائدہ ہے جو ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے یہی فرمایا و من کا نا مئی تنفاہ وجال لا لہو نور یمشی فنناس پھر یہ لوگوں میں نور لے کے نکلتا ہے یہ اللہ کے جتنے ولی گزرے گزرے گزرے ہیں ہیں ہیں دوستو دین کے خادم گزرے ہیں علماء علیاء محدثین گزرے ہیں انہوں نے نا روشنیاں حاصل کی ایمان کی پھر روشنی لے کے نکل پڑے تاکہ اس روشنی کا فائدہ دوسروں کو بھی فائدہ دوسروں کو بھی محسوس ہو جائے ہمیں تو اللہ نے نور ہدایت عطا کیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی مل جائے یہ تڑپ ہوتی ہے ایمان والے میں اور جب یہ تڑپ آتی ہے دوستو تو پھر اس وقت اصل منزل شروع ہوتی ہے جب تک اپنی نیا کو بچانے کی فکر ہوتی ہے دوسرا جسر مرضی جائے وہ ابھی تک نیکی میں نہیں آیا جب تک اپنی کشتی بچانے کی فکر ہوتی ہے ابھی کوئی کوالٹی نہیں آئی ہے نیکی کی جب دوسرے کی کشتی بچانے کی فکر آئے گی کہ میں بھی اللہ کی رضا حاصل کروں یہ دوسرے بھی اللہ کی رضا حاصل کر لیں جب ہنڈیا میں جوش مارے گا نا پانی آگ پر جب رکھتے ہیں تو ہنڈیا جوش مارتے ہیں پانی نا جب یہ تڑپ پیدا ہوگی پھر راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے مبلغ کی پیغمبر کی پھر راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے لوگوں کی فکر کے لیے یہ فکر جب مسلم میں آئے گی دوسرا شخص بھی راہ ہدایت پر آ جائے یہ بھی اچھے کاموں میں آ جائے یہ کامیابی کی پہلی منزل نصیب ہو گئی ہے یہ اللہ والے جتنے گزرے ہیں دوستو انہوں نے روشنی جیسے حاصل کی انہیں اس روشنی کا ذائقہ محسوس ہوا منزاک تومل ایمان منزاک تومل ایمان اس شخص کو ایمان کا ذائقہ مل گیا اس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا من رضی باللہ ربن و بال اسلام وہ بے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا جو اپنے رب پہ اللہ پہ رب ہونے کے لحاظ سے راضی ہے اسلام شریعت کے لحاظ سے اسلام پر راضی ہے اور اپنے آخری حبیب پر نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا بس اس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا جب اللہ والے کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے دوستو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی یہ ذائقہ نصیب ہو جائے اس کو بھی یہ ذائقہ نصیب ہو جائے اس تڑپ میں وہ لگ جاتا ہے دیکھو غزب عہد میں زخمیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں زخمیوں کے زخمی بھی بہت زیادہ شہید بھی بہت زیادہ ہو گئے ایک زخمی نے پانی مانگا ایک صحابی پانی لے کے, گیا اس زخمی کے پاس جی تو وہ دوسرے صحابی نے زخمی نے اشارہ کر دیا کہ مجھے بھی پانی چاہیے پہلے والے زخمی نے کہا اس کو دے دو پہلے جب وہ دوسرے کے پاس گیا تو دوسرے والے کو پانی دینے لگا تو آگے ایک اور زخمی نے اشارہ کیا کہ مجھے بھی پانی چاہیے اس دوسرے زخمی نے کہا اس کو پہلے پانی دے دو جب تیسرے کے پاس یہ شخص پیالہ پانی کا اٹھا کے لے کے گیا وہ فوت ہو گیا شہید ہو گیا وہ پھر واپس آ گیا جب اس کے قریب پہنچا درمیان والے وہ بھی شہید ہو گیا جب پہلے کے پاس آیا تو دیکھا تو وہ بھی شہید ہو گیا یہ ہے ایمانی روشنی کہ انسان چاہتا ہے اس مقام پہ آتا ہے کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے میری خیر جب یہ صلاحیت پیدا ہوگی دوستو ایمان والے میں اس دن اس کی کامیابی شروع ہوگی اور جب تک اپنی فکر میں لگا ہے اپنی فکر میں لگا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پیغمبرانہ سنت کیا ہے کہ جیسے روشنی ملی اب پتہ ہے لوگ نہیں مانیں گے لوگ باتیں بنائیں گے عزائیں پہنچائیں گے لیکن پیغمبر کو وہ ذائقہ محسوس ہو چکا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس روشنی کا ذائقہ اس کو بھی محسوس ہو جائے یہی بات دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نم کی ہے یہی اولیاء اللہ کی ہے یہ شیخ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ تعالی یہ اصل غزنی کے ہیں افغانستان کے جس علاقے کا سلطان محمود غزنوی تھا اس کے قریب حجویر ایک گاؤں ہے وہاں یہ پیدا ہوئے پھر اپنے ارد گرد علماء سے علم دین حاصل کیا پھر تصوف کے لحاظ سے بہت سفر کیے دیشت. اللہ کو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چالیس ملکوں کا سفر کیا اللہ مل جائے تو ہمیں تو دوستو آزان ہو جائے نا جی تو ہمارا ایمان ہمیں نے مسجد تک نہیں لے کے آتا جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے کے آتا یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا مسجد تو قریب ہوتی ہے نا جی اے سات دفتر ہے تو سات مسجد ہے آزان ہو گئی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اس مومن کو اللہ اکبر کی صدا مسجد میں نہیں لے آتی یہ ایمان اس کا اتنا کمزور ہو گیا بج گیا یہ بوجھ کے نیچے دب گیا اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا اس ایمان والے کا اس کا ایمان اسے مسجد میں نہیں لے آتا اس کا ایمان اسے جنت میں لے جائے گا دوستو لوگوں نے ایمان بنائے ہیں سفر کیے ہیں اور اللہ کو حاصل کیا اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے دنیا کے کتنے ملکوں کے خوراصان بغداد حجاز وغیرہ جہاں بھی کہیں اللہ والے سنے وہاں پہنچ گئے <خصائص> علی حجویری رحم اللہ تعالی نے چالیس سال سفر کیے بزرگان دین علماء اولیاء محدثین سے ملنے کے لیے عالم کی زیارت کے لیے آپ کو بتا چکا ہوں حدیث سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری امت کے نیک عالم کے پیچھے نماز پڑھنے سے بنی اسرائیل کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا دوستو اتنے بڑے عالم پھر اللہ کو تلاش کرنے کے لیے دنیا پھر رہے ہیں چالیس سال علماء اولیاء صوفیاء محدثین سے ملاقاتیں کی ان سے سبق لیے اور اونچی بات یہ ہے دوستو کہ چالیس سال سفر کے زمانے میں نماز با جماعت تک بھی بھی فوت نہیں ہوئی جمعہ بھی قضا نہیں ہوا یہ بات ہے دوستو اور کہتے ہیں میں جب خوراسان میں گیا خوراسان میں گیا تو تین سو اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوئی تین سو اللہ کے ولیوں سے جو ایک ایک اللہ کا ولی اتنا اونچا تھا کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک کافی تھا اتنے بڑے بڑے یہ پھر جب اس ریاضت سے گزرے دوستو اس وقت حکومت ناصر الدین غز نبی کی تھی جو محمود غز نبی کا بیٹا ہے اور یہ سلسلے جنیدیہ کے ہیں شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ سے تصوف کے لحاظ سے ان کا شجرہ نصب جڑتا ہے اور نصب کے لحاظ سے شجرہ نصب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑتا ہے ان کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ہیں سن چار سو پچاس ہجری میں شیخ نے علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ لاہور چلے جاؤ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان کے پاس پوری دنیا کے نقشے ہوتے ہیں نقشے ادھر یہ آپ کبھی تبلیغی جماعت میں جائیں گے نا ان کے پاس بھی پورے نقشے ہیں کہ ادھر فلانی جماعت چل رہی ہے ادھر دس جماعتیں ہیں ادھر دو جماعتیں ہیں ادھر نہیں ہیں لہذا ادھر بھی اللہ والوں کی ایک جماعت بھیج دیں یہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں بے شک یہ صوف میں ہو یہ <تصال> جی پرانے سے جھوپڑی میں ہو پھٹی پرانی چٹائی پہ ہو دنیا کے نقشے ان کے پاس ہوتے ہیں ہیں یہ سمجھتے ہیں. شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جو پیر مرشد علی حجویری کے ہیں اس نے حکم دیا کہ علی آپ لاہور چلے جاؤ وہاں دین کا کام کرو لوگوں کو واضح نصیحت کرو عرض کیا استاد محترم وہاں پر ہمارا ایک پیر بھائی ہے جس کو لوگ حسین زنجانی کہتے ہیں وہ لاہور میں موجود ہے حسین زنجانی رحم اللہ کی قبر لاہور میں ہے استاد محترم ہمارا پیر بھائی حسین زنجانی لاہور میں تبلیغ واز و کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے میری وہاں ضرورت ہے شیخ نے کہا نہیں علی آپ جاؤ علی حجوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس رات کو میں پہنچا لاہور میں صبح اعلان ہو گیا حسین زنجانی دنیا سے رخصت ہو گیا یہ اللہ کا نظام ہے میں کہتا ہوں دوستو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا راہم و کرم ہے اس پاکستان کی سرزمین پر اتنے آپ اولیاء اللہ کے حالات سن رہے ہیں کئی عرصے سے ہم کر رہے ہیں کوئی بخارا سے آیا ہو کوئی غزنی سے آیا کوئی کہاں سے آیا اس پاکستان کی مٹی میں نا کوئی زرخیزی نظر آ رہی تھی ہاں یہ وہی آب و کے لیراں وہی تبریز ہے ساکھی تو اقبال کیا کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی ان اللہ والوں کو یہ مٹی سمجھ آ رہی تھی یہ زرخیز تھی اس لیے دور ملکوں سے ان کو بھیجا جاؤ وہاں جا کے دین کی خدمت کرو لوگوں کو بعض و نصیحت کرو سلسلے جنید یہ کہ یہ بزرگ ہیں اور شیخ جنید رحمہ اللہ تعالی اپنے زمانے کے بہت اونچے اللہ والے ہیں جنہیں نور بصیرت بہت اعلیٰ درجے کی حاصل تھی لوگ ان کے ہلکے میں آکے باز امتحان کے طور پر آتے تھے کہ یہ کیسا بیان کرتا ہے تو وہ بتا دیتے تھے امتحان پورا ہو گیا وہ ساتھی کو کھڑا کر کے کہہ دیتے تھے امتحان ہو گیا میرا امتحان لے لی ہے اب بتاؤ بہت صاحب کشف اللہ والے بزرگ تھے شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ سن چار سو ہجری میں غزنی کے علاقے جلاب حجویر میں پیدا ہوئے اور 463 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا زہری سنتوں پر عمل کرتے ہیں جو اختیاری سنتیں ہوتی ہیں اختیاری سنتیں ان پر جب عمل کرتے ہیں نا تو اللہ تعالی جو غیر اختیاری سنت ہوتی ہے اس پر بھی عمل کرا دیتے ہیں اختیاری سنت جو ہمیں پتہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تو 63 سال والی عمر کے بعد وفات ہو جانا غیر اختیاری سنت ہے یہ بھی اللہ نے عطا کر دی ہے لاہور میں وفات ہوئی چار سو ہجری غزری میں پیدا ہوئے واز و نصیحت کا انداز آپ کا بہت عظیم انداز تھا ہر صوفی کا دوستوں الگ انداز ہے یہ ظاہری گودڑی زہری ٹوپی زہری وضاقتا کہ دور سے نظر آئے کہ پیر آ رہا ہے اس کے مخالف تھے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے بس جو سنت کے مطابق نظام ہے وہ ہونا چاہیے زہری تکلف نہ ہو کہ جس سے محسوس ہو کہ پیر آ رہا ہے <خصف> <خصف> اللہ والے بزرگ ہیں زندگی میں شادی نہیں کی ہے اور موقف یہ تھا فرماتے تھے کہ جب انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے تو دین کی خدمت میں وقت خرچ کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور شادیاں بہت ہیں اور اور آئے نظام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مسلک نہیں ہے وہ کہتے ہیں پیغمبرانہ سنت ہے شادی کرنا لیکن امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اس کے لیے شادی نہ کرنا بہتر ہے اس پر مستقل کتابیں ہیں الاما ترجیح العلم على الازدواج العلما ترجیح العلم محدسین امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی شادی نہیں ہے پوری زندگی دین کی خدمت میں مصروف رہے تو شیخ علی ہجوری رحم اللہ تعالی کی بھی یہی ترجیح تھی, تھی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے لیے وہ نیستی چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو اور یہ پہلا سبق ہے دوستو کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے جنہوں نے اللہ کو پایا اور ریاضت میں رہے نفسکشی میں رہے گنا سے بچتے رہے عبادات میں رہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تو کہتے کیا تھے؟ اللہ کو حاصل کر بھی رہے ہیں اور کہتے کیا تھے ہم آجز ہیں اللہ کو حاصل کرنے کے لحاظ سے پھر اللہ مل جاتا ہے یعنی باوجود اتنی ریاضت کے پھر بھی اپنی آجزی کا اقرار ہو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے نا اللہ کو آج پسند ہے بندے کی آج پسند ہے اللہ کو فرمایا کرتے تھے انسان کو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور سب سے برا وہ شخص ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دیتا ہے جھوٹی قسم کھا لی تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے جھوٹی گواہی دے دی تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے دوسری کی دنیا درست کرنے کے لیے جس نے اپنی آخرت تباہ کر دی سب سے برا بیوقوف شخص یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو چاہنے کے لیے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر پران و حدیث کی پیروی میں اللہ ملتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور راستے اختیار کیے وہ غلط ہے اللہ ملتا ہے قرآن اور حدیث کی اتباع میں شریعت کی اتباع میں عوامر کو بجا لانے میں نواہی سے بچنے میں اللہ ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہا ہے تو وہ استدراج ہے شیطانی راستہ ہے اللہ قرآن اور حدیث کی اتباع میں ملتا ہے پیغمبر کی سنت میں ملتا ہے پیغمبر کی پیروی میں ملتا ہے فرمایا جو شخص اپنے نفس کی خواہش کی اتباع نہیں کرتا اس کو طریقت کی کنجی مل جاتی ہے نفس کی خواہش کی اتباع نہیں کرتا اس کو راہ تصوف میں آنے کی کنجی مل جاتی ہے چابی مل جاتی ہے دروازہ کھول لے آگے داخل ہو جائے پھر ہے ایک ہم ہیں ایک اللہ والے ہیں ہمارے لیے کیا ہے کہ حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا نفس حرام خواہشات کی طرف لے کر جا رہا ہے گناہوں کی طرف بد نظری کی طرف غیبت کی طرف تکبر کی طرف ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے نا جی عام مومن کے لیے سبق یہ ہے کہ نفس کو حرام خواہشات سے بچا لے اور اللہ والوں کے لیے کیا ہے کہ نفس کو جیز خواہشات سے بھی دور کر دے جیز خواہشات سے ہے جیز اونٹ کا گوشت کھانا لیکن اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا میں مجھے پسند زیادہ ہے لہذا نہیں کھاؤں ہے بستر اچھا رکھنا آرام دے ہونا، آلہ کمبل ہونا اعلیٰ گدا ہونا جیز ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ دن قیلولے میں چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے ننگے سے کمیز اتاری ہوئی تھی جب اٹھ کے بیٹھے سرکار دو جہاں تو چٹائی کے دانگ کمر مبارک کے اوپر لگ تھے حرت عمر نے عرض کیا ایسے کون این آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں آپ کے لیے عمدہ بستر رکھنا جائز ہے آپ اپنے لیے اچھا بستر کیوں نہیں رکھتے آپ نے فرمایا عمر ہمارے لیے آخرت میں بستر ہے بستر جیز خواہش ہے دوستو اس کو بھی اللہ والے قربان کر دیتے ہیں ایک انصاریاں خاتون نے رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود شوقیہ طور پر اچھا بستر بنا کے بھیجا آپ نے دیکھا بستر پوچھا عائشہ سے یہ بستر کہاں سے آیا کہ حضرت فلانی خاتون نے ہدیے میں آپ کے لیے بھیجا ہے کہا اس کا ہدیہ قبول ہے اور اس کو کہو کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر نرم بستر پر سونے کے لیے نہیں آیا یہ واپس کر دو بستر اس کو واپس کر دو. جائز خواہش لیکن اللہ کے ولی جائز خواہش کو بھی قربان کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ نفس کی ناجائز خواہشات کی طرف نہیں جانا اللہ کے ولی کیا کرتے کہ جائز خواہشات کو بھی قربان کرتے ہیں اور اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع اللہ فرمایا من نظرہ الیل خلق حلاقہ من نظرہ الیل خلق حلاقہ ومن رجعہ الیل حق ملکہ جو لالچ میں لگا رہا حلاق ہو گیا جو حق کی جو حق کی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن گیا فرشتہ ہو گیا من نظرہ حلقا ومن کا من رجاح ملاکا یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے دوستو انسان کو اللہ ملتا ہی تب ہے جب خواہشات پہ تلوار آری چلاتا ہے آری چلاتا ہے نا خواہشات کو ذبح کر دیتا ہے پھر اللہ ملتا ہے جب خواہشات میں تکمیل میں लग رہے یہ خواہشات کی تکمیل میں لگ رہے پھر اللہ نہیں ملتا دنیا ملتی ہے اور وہ بھی بے سکون ملتی ہے فرماتے ہیں شیخ صاحب کہ شریعت ظہری اعمال کا نام ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں شریعت ہے سنت کے مطابق لباس شریعت ہے یہ جو نظر آ رہا ہے دوسرے کو اسلامی احکام جو ہم عمل کرتے ہیں دوسروں کو نظر آتے شریعت ہے اور جو اسلامی احکام دوسروں کو نظر نہیں آتے اس کا نام طریقت ہے اس کا نام تصوف ہے اس کا نام حقیقت ہے اس کا نام روحانیت ہے شریعت طریقت کے بغیر شریعت طریقت کے بغیر ریاں کاری ہے شریعت کے بغیر منافقت ہے دونوں لازم ملزوم ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایمان اور اسلام کہتے ہیں ایمان دل کی دنیا سوارنے کا نام ہے اسلام ظاہر کو سوارنے کا نام ہے شریعت ظاہری امال کا نام ہے اور طریقت روحانیت حقیقت تصوف دل کے اعمال کا نام ہے دل میں اللہ آباد ہو کوئی اور نہ ہو اللہ کا حبیب آباد ہو کوئی اور نہ ہو اسلام کی محبت ہو دوسروں کی خیر خائی ہو اچھا جذبہ ہو دوسروں کے لیے دعائیں ہو یہ دل کے دل کے اعمال ہے تکبر کی نہ بغض حسد نہ ہو فرمایا من اقتفا بال علم فقت کا بالفکر ہے فکت فکا جس نے علم حاصل کیا علم حاصل کیا اللہ کی طرف نہیں گیا فقت زند کا خطرہ ہے کافر ہو جائے گا اور جس نے تحقیق تو کی یہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ اپنے لیے نفع و زر کا فیصلہ کر نہ سکا سورج کی شعاؤ کو گرفتار کر رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ سورج بنایا کس نے ہے فقت علم حاصل کیا نیک نہیں بنا خطرہ ہے کافر ہو جائے گا علم حاصل کیا بڑا عالم تھا شیطان تکبر میں مبتلا ہوا تباہ ہو گیا من اکتفا بال دون الور ہے فقط تفسقا علمی تحقیق میں تو لگا یہ یوں یہ یوں زاویہ ہے لیکن پرہز اختیار نہیں کی گناہوں سے نہیں بچا بہت سے وہ جو قرآن کی بات کر رہے ہوتے اور نبی کی سنت کے جنازے اٹھا کے صبح تازے تازے آئے ہوئے ہوتے حدیث کی باتیں کر رہے ہوتے ہاں جی اور اسلام کی مذاق بنے ہوئی ہوتے ہیں اللہ نے پوری کائنات بنائی ساری خوبصورت بنائی لیکن سب سے زیادہ اپنے آخری پیغمبر کو خوبصورت بنایا ان امتیوں کو اپنے پیغمبر کی خوبصورتی پہ شرم آتی ہے ہاں یہ امتی ہے فرمایا علم کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے علم باللہ علم پھر اللہ پھر علم اللہ حاصل ہونے میں علم اللہ ضروری ہے ظاہری شریعت کا علم پھر علم اللہ, اللہ اللہ کی پہچان شروع ہو جائے علم نافع ہے جب اللہ کی پہچان شروع ہو گئی علم نافع ہے پھر علم بلّہ ہے اللہ کے دیدار کی تڑپ لگ گئی اس کو اللہ کی دیدار کا شوق لگ گیا اس کو کہ کب دنیا سے جاؤں گا اپنے رب کو دیکھوں گا دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا جس کو بغیر دیکھے سجدے کی ایک ہاں اس کو جا کے دیکھوں یہ علم یہ علم بلا ہے جس کو صوفیا دوسرے انداز میں تعبیر کرتے ہیں علم یقین حق الیقین علم یقین الیقین پھر حق الیقین علم آیا، علم آیا شریعت بہت سارے ہم میں سے ساتھی ہیں جن کے پاس علم دین ہے اج کل تو علم دین آسان ہو گیا نا جی لیکن عمل نہیں ہے کیا رکاوٹ کیا ہے کس کو پالا ہوا ہے جب برآن عدیز کا علم آپ کے پاس آ گیا تو کس کی مان رہے ہو ابھی تک آپ لوگوں کو رات کو نفس لواما نے جگایا نہیں ہے ابھی تک نفس امارا کی پیروی میں لگے ہو علم تو ہے علم آسان ہو گیا علم کے مطابق عمل نہیں ہے نا دوستو علم نافع نہیں ہے نا علم کے مطابق جب عمل ہو تو علم نافع ہوتا ہے فرمایا علم پہلا ہے علم ال علم پڑھنا علم سیکھنا علم آئے گا تو آگے عمل کی توفیق ہوگا نا جی <kissuk> اور <اں> مسلمانوں دل کے دروازے کھولو دن کو بھی اپنی اولاد کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو شام کو آ کے انگلش میڈیم کی اکیڈمی میں ٹویشن پڑھاتے ہو تاکہ انگلش میں ماہر ہو جائے اپنے اسلام کو کتنا سیکھا ہے کتنی ٹویشن پڑھائی ہے خود کتنا سیکھا ہے اولاد کو کتنا سیکھا ہے پڑھاؤ ٹویشن انگلش پڑھاؤ منع نہیں ہے لیکن اسلام والے ہو اپنے اسلام کو کتنا سیکھا ہے قرآن عدیث کو کتنا سیکھا ہے بندہ قرآن عدیز کی بات کرے تو مسلمان یوں دیکھنے لگ جاتا ہے یہ مولوی صاحب کوئی اور طرح کی بات تو نہیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے میں نے ایک دن تجموں کا مسئلہ بیان کیا عصر کی نماز میں ایک بہت بڑے ادارے کا ڈی جی مول صاحب مسئلے طرف سر صاحب. کہاں سے قرآن سیکھا تم نے اس کو سمجھایا قرآن کی عیت ہے. قرآن کی, کی پیداوار قرآن کی بات کر رہا ہوں تو جم قرآن میں ہے یہ آج کے مسلم کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے اسلام کے ساتھ یہ وفاداری کی ہوئی ہے کہ موٹی موٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہے اور اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے فرمایا علم القین علم حاصل کرنا علم علم میں اپنے آپ کو خرچ کرنا صرف کرنا پھر دیکھنا اس کے بعد سکون کیسے آتا ہے قرآن حدیث کا آپ مطالعہ کریں نا پھر دیکھو دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بس جام جم دیکھتا ہوں دل پر ان کا کرم کیسے ہوگا جب اس کی کلام کو دیکھیں گے اس کے نبی کے نورانی فرمان کو دیکھیں گے تو دل پر سکون آئے گا نہ کرم آئے گا یہ ظاہر کام کو حاصل کرنا علم یقین ہے اور پھر آخرت کی فکر میں لگ جانا آخرت کی فکر میں لگ جانا اس کو کہتے ہیں آئین الیقین اب اس کو آخرت کے حساب کا اندازہ ہو گیا ہے جب علم آئے گا امل میں لگے گا آخرت کا ڈر ہوگا پھر ایک ایک چیز سوچ کے ایک ایک قدم سوچ کے رکھے گا کہ آخرت میں حساب ہے پھر آئے گا اس کو آئین الیقین آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا اور پھر آخری مرحلہ ہے پھر آئے گا حق پھر آئے گا حق الیقین حق الیقین میں کیا سمجھاؤں اپنے مقتدیوں کو نماز کی فرحضی پوچھوں تو مشکل ہو جائے گا حق الیقین کیا ہوتا ہے غور سے سنو دل میں نیت کرو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے پھر حق الیقین سمجھ آئے گا حق الیقین دوستو مقام احسان ہے مقام احسان سنو کیسے مکی زندگی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تحجت پڑھ کے باہر نکلے ہیں تھوڑا سا حرم کی طرف ابو بکر کو دیکھتے ہیں تو کی نماز میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو عمر مراد رسول عمر رضی اللہ عنہ اونچی اونچی تلاوت تحجت میں کر رہا ہے آپ نے پوچھا ابو بکر تحجت کی نماز میں تلاوت اتنی آہستہ کیوں کرتے ہو جواب کیا دیا فرمایا جیش اے اللہ کے رسول میں اپنے رازدار کو سناتا ہوں من اپنے رازدار کو سناتا ہوں وہ سنتا ہے پوچھا کیوں پڑھتے ہو عمر نے جواب دیا ما واہ ریز اچان میں سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بگاتا ہوں اب سنو اب آئے گا حق الیقین یقین ابو بکر نے دوستوں جواب دیا جس ہستی کو سناتا ہوں وہ میرا رازدار ہے میرے پاس ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ <تصفح> مقام احسان ہے صدیق ہے نا صدیق ہے نا جو خدمت زیادہ کرتا ہے خلافت اس کو ملتی ہے جو خدمت زیادہ کرتا ہے دوستو خلافت بلا فصل اس کو ملتی ہے مکی زندگی ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں اسم و من انا جی میں جس کو سناتا ہوں میرا رازدار ہے وہ میرا رازدار ہے میرے پاس ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس لیے اونچے بولنے کی ضرورت نہیں یہ مقام ہے مشاہدہ پر فیض ہے ابو بکر یہ مقام احسان پر فائز ہے ابو بکر اس لیے کہہ رہا ہے عصما عمر نونا جی جی میں اپنے رازدار کو سناتا ہوں وہ میرے پاس ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اور اگلی بات عمر عمر سے پوچھا آپ اونچا کیوں پڑتے ہیں عمر نے کہا حضور نیند کو بھگاتا ہوں نیند کو دور کرتا ہوں سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں یہ مجاہدے میں ہے ابھی مشاہدے میں نہیں ہے عمر یہ مجاہدے میں ہے اونچا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اپنے کو نہ آ جائے اونچا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ شیطان بس, بس سے نہ ڈال دے تاکہ وہ قرآن کی آواز سن کے دور چلا جائے یہ مقام مجاہدہ ہے اور ابو بکر کا مقام مقام مشاہدہ ہے حق القین ہے وہ رب کو دیکھ رہا ہے جس کی عبادت کر رہا ہے یہ فرق ہے حق القین کا اور پھر آیا نا مجاہدہ مجاہدہ ہے نا یہ اس میں آدمی آگے چلتا ہے نا جی سفر ہوتا ہے جب علامہ رومی کیا کہتے ہیں فرمایا زندگی از بہرے تا تو بندگی از تو زندگی از بہرے تا تو بندگی بے بادت زندگی شرمندگی است آدمیت لحم و شحم آدمی لہمو شہمو پوستنے آدمی لہمو پوست پوستنے آدمیت رضا اے دوست نے اللہ نے اس انسان کو مخدوم کائنات بنایا اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیوں اس لیے کہ یہ میری مان کے چلے گا میرا خلیفہ بنے گا میری تات میں زندگی گزارے گا بے راہوں کو بھی راستہ دکھائے گا ماں خلق تل جنا ول انسا اللہ پہاڑ بنائے فرمایا خدمت کرنا میرے انسان کی اشار ندی نالے سبزیاں پھل فروٹ سورج چاند ستارے بنائے اللہ نے فرمایا او میری کائنات اس انسان کی خدمت کرنا اس انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہو میرا بن کے رہنا ساری کائنات تیری ہوگی تو نے میرا بن کے رہنا ہے فرمایا زندگی از بہرے تا تو بندگی است یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے کہاں ماننے کا نام ہے بے عبادت زندگی شرمندگی است اگر عبادت کے بغیر اس دنیا میں بھی شرمندگی ہوگی آخرت میں یقیناً شرمندگی ہے آدمیت لحموں شخم و پوست نلامہ رومی کہتے ہیں انسانیت گوشت کا نام ہڈیوں کا نام جمڑے کا نام نہیں ہے آدمیت انسانیت اللہ کو اپنا دوست بنانے کا نام ہے یہ حق و یقین ہے دوستو اللہ سمجھ میں آتا ہے نا عبادت میں سمجھ میں آئے گا دوسرے امور میں اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا تو بات کر رہا ہوں علی حجویری شیخ علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کی کہ اس انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور راہ راس پر بلانے کے لیے تکلف سے ساتھیوں کو کہا کہ دور رہو تو بات کر رہا ہوں دوستو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے سلسلے سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور جنید اللہ کے عظیم درویش کا نام ہے جو اس وقت کی خلافتیں چوروں اور ڈاکیوں کو سزائیں دے کر راہ راست پر نہیں لا سکتی تھی جنید کی مجلس میں بیٹھ کر وہ ڈاکو اور چور تائب ہو جاتے تھے یہ اللہ والے لوگ گزریں فرماتے ہیں صوفی میں آٹھ خوبیاں ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں صوفی میں آٹھ خوبیاں لیکن ہم صوفیوں نے یہ آٹھ خوبیاں ساری اللہ کے پیغمبروں سے سیکھی ہیں سنو صوفی میں پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سخی ہو اور کیسا سخی وہ ایسا سخی نہیں دو راستے میں سفر کر رہے تھے نا راستے میں نا ساتھی تو ایک ریوڑی مل گئی آج صاحب ریوڑی جانتے ہو ہاں ریوڑی مل گئی نا تو وہ اے ساتھی ریوڑی کے دو حصے کر کے دوسرے کو کہتا ہے ہمارے ساتھ رہو گے یہی مزے کرو گے ایسے سخی بھی ہوتے ہیں دنیا سخی کیا ہوتا ہے دوستو سخی ہوتا ہے جو جان بھی مال بھی اوقات بھی سوچ بھی نظر بھی چلنا بھی سونا بھی پھرنا بھی سب کو چل کے راستے میں قربان کر دے وہ سقی ہوتا ہے فرمایا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے سخاوت سیکھی اللہ کے خلیل ابراہیم سے پہلے اپنی جان کو آگ میں ڈال دیا جان کی پرواہ نہیں پھر والدین کو چھوڑ دیا پھر بیوی کو اور بچے کو وادی غیر حصی سر میں چھوڑ دیا اور پھر بچے کو صبح کرنا شروع کر دیا یہ ہے سخی جو نے اللہ کے خلید سے سیکھی ہے کہ سب کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو اور رضا تسلیم و رضا یہ تسلیم و رضا ذبی اللہ سے سیکھی ہے بچہ ہے بچہ مکلف نہیں ہے دس سال نو سال کا بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام والد کیا کہتا ہے انی راہ نامی میرے ہوا بچے پچاسی سال کے بعد ہونے والے میرے دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والے میرے بچے میں خواب میں خواب میں آپ کو ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں بتا تری رائے کیا ہے آگے دیکھو نو سال کا بچہ کیا یا بطفال ما تو انشاء اللہ ابا جان آپ نے جو خام میں دیکھا ہے کر لیجئے ان اللہ مجھے تسلیم و رضا کا مرکز پائیں گے رضا ہم نے سیکھی اللہ کے زبی اللہ سے اور صبر سیکھا عجوب علیہ السلام سے. اللہ نے تیس سال بال نے چالیس سال بیماری لکھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا جب زبان پہ بیماری کا اثر ہوا تو اللہ سے شفا مانگی اللہ اب تیرا ذکر بھی کرنا مشکل ہو گیا ہے हा? پھر سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا فرمایا سبر کا صوفیہ نے ایوب سے اور ندان خفیہ راز کی باتیں کرنا سیکھا صوفیہ نے السلام سے ہاں ربلا فردان رب خفیہ اور صوف کا لباس پہننا گودڑی کا لباس سنت ہے یہ لباس دو ہی سنت ہے دوستو یا سو فیصد سوتی یا سو فیصد پونی بھیڑ بکریوں کے بالوں کا لباس ہیں باقی ٹیٹرس، جو آپ گودری کا لباس حاصل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ قدر کا لباس پہنا اللہ کے کلیم ہے اور سیاحت صوفیہ نے چلنا پھرنا سیکھا عیسی علیہ السلام سے اور زہد سیکھا یقی علیہ السلام سے آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں دوستو صوفیہ نے فخر سیکھا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منمدنا ثنا خان محمد صوفیہ نے فخر سیکھا اپنے سرکار سے جبرایلا گئے مدنی دورے عرض کیا اللہ کے حبیب اللہ کا یہ ارادہ بن رہا ہے کہ آپ کے لیے اہد پہاڑ سونے کا بنا دوں اے اللہ کے آخری حبیب رب العالمین آپ کی رائے دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے اللہ اہد پہاڑ کو سونے کا بنا دے اللہ کے حبیب نے عرض کیا جبراہیل مجھے تو فقر و فاقہ پسند ہے ملے ایک دن نہ ملے اللہ کے حبیب کو تو یہ پسند ہے کئی دل میں چولے میں آگ نہ جلے اللہ کے حبیب کو تو یہ پسند ہے تو فرمایا صوفیہ نے فقر کی زندگی سیکھی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا منم ادنا سنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلام از غلامان محمد و میں اپنے نبی کا غلام تو نہیں بن سکتا ہوں میری کوالٹی تھوڑی ہے میری پوزیشن نہیں ہے لیکن نبی اپنے غلاموں میں سے اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کا غلام بنا دے تو بھی میری بگڑی بن جائے گی منمت نا سنا خان محمد غلامیں مان محمد محمد مہمان خداوند دو عالم مہمان محمد, محمد است اللہ کا آخری حبیب اللہ کا مہمان ہو کر دنیا میں آیا ہے سو میں سال چل رہا ہے مسلسل روزے چل رہی ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے کی رسول ہمیں بھی مسلسل روزے رکھنے کی اجازت دے دیجیے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں مسلسل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے فرمایا ہم عالم میں مہمان استو محمد مہمان خدا وند ہمبیا اولیا نمک خردن از خان محمد تمام انبیاء تمام اولیاء یہ سارے میرے آخری حبیب کے دسترخان سے نمک حاصل کرنے والے ہیں ہم شبوں گفتگو ہم عالم شب و روز گفتگو ہم قرآن عز شان محمد سارے لوگ صبح و شام میرے آخری حبیب کا نام لیتے ہیں اذان میں بھی نماز میں بھی درود میں بھی ہر روز صبح و شام میرے پیغمبر کا نام لیتے ہیں اس لیے کہ پورا قرآن پیغمبر کی شان سے بھرا ہوا ہے فرمایا ندارم بکار میں نا اساغر بکار میں نا اساغر منم مستم چشمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمدہ محفلوں کی ضرورت نہیں بڑی بڑی مجالس میں خانوں کی ضرورت نہیں مجھے تو اپنے حبیب کی محبت کی ایک نظر چاہیے گناہ سیاہ کارم ولیکن بدستم حست دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت گناہ گار بڑی غلطیاں ہو گئی زندگی کے موڑوں میں بڑی لغزشیں ہو گئیں ایک خوبی اپنے پاس رکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اللہ کملی والے پیغمبر کی کملی ہاتھ میں ہے اس کی سنتیں میرے پاس ہیں میں اس کی یاداؤں پہ قربان ہوتا ہوں اس کی سنتوں پہ عمل کر کے خوش ہوتا ہوں یہ میں نے اس کی چادر اس کا دامن پکڑا ہوا ہے امید ہے اس کے دامن پکڑنے سے میری بھی نجات ہو جائے گی نہ تناس جامی سنا خان محمد نہ تنہاستنا خان محمد خدائے ماں خدائے ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جامی نہیں نبی کی تعریف کرنے والا نبی کی تعریف کرنے والا اللہ پاک خود بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واقع